بڑا بندے میلان جی سارے باطن کے رزائل جو ہیں جھوٹ کبر لالچ کناریہ وہ سارے کے سارے نفس کی ان بنیادی کباہتوں سے وجود میں آتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے جب آدمی فصل بوتا ہے اور برباد اس کے اندر سے فالتو جڑی بوٹیاں اگر نہ نکال لے اور اس کو بغیر دھیان بھور کے چھوڑے رکھے تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ فالتو جڑی بوٹیاں ان کی روزگی ان کی اگنا زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ چھا جاتی ہیں ایسی فصل جو تھی اس کو دبا لیتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد کھیت کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ایسی فصل جو اس ہے اپنے گلے کے لیے کھانے پینے کے لیے بار بچوں اپنی روزی کے لیے وہی وہ تھی وہ نہیں رہتی ہے ڈب جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی الا دانہ لگنے کے حالات ہی نہیں ہوتے اور ساری چیز جو ہے وہ فالتو جڑی بوٹیاں ہیں ساری جگہ کو غیر لیتی ہیں پانی وہ استعمال کر لیتی ہیں دھوپ جو آتی ہے اس جگہ پر وہ استعمال کر لیتی ہیں اور ہجم ان کا بڑھ جاتا ہے سائز بڑھ جاتا ہے کام کی چیز ختم ہو جاتی ہے تو نفس کا بھی حال ہوتا ہے کہ اس کی اگر اصلاح کی اس کی درست ہونے کی کوشش نہ کی جائے تو اس کو رضائل گھیر لیتے ہیں رائل گھیر لیتے ہیں اور بزر شیخ نے رحمۃ اللہ علیہ وفریجوں پر لکھا ہے کہ بظاہر ظاہری دینداری ہم لوگوں میں ہو جاتی ہے ٹیکنالوجی اوپر پاجامہ ہو جاتا ہے ڈاڑھی پوری بڑھا لیتے ہیں پگڑی باندھ لیتے ہیں اور لیکن جب اگر اپنے باتیں کی صلاح نہیں کرائی ہوئی ہوتی تو جتنا ظاہری شریعت میں ہم بڑھتے جاتے ہیں جتنی تقریر اچھی ہوتی جاتی ہے اور جتنا جو درس میں نقطے آدمی اسے بولتا رہتا ہے اگر باطن کا دھیان خیال نہ کیا ہوا ہو تو باطن کے رزائل بھی بڑھتے جاتے ہیں اور باطن لحاظ سے آدمی دیوالی ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے جو شعر میں لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پر یہ دن رات ہزاروں سے زیادہ نقصان اٹھائے ہوئے ہوتے زمہ کے دل میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں جائل آدمی ہوں کچھ سمجھتا نہیں ہوں اور اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے یہ چیز اس کے اندر نفس کے اندر ایک توازو اور ایک قسم کی بے نفسی پیدا کرتی رہتی ہے اور ہم لوگوں کو جو ہے تو یہ احساسات تو ہوتے نہیں ہیں ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پہلے میں تو ہم پڑے ہوئے ہیں آواز اعتمادی تمہاری اچھی ہے بخارج ہے ٹھیک ادا کرتے ہیں اور تقریریں تمش کر لیتے ہیں کسی جگہ پر بھی ہے زبردست کی غلطی ہم سے نہیں ہوتی ہے جی پائل محفوظ جار جال کی غلطیاں ہم سے نہیں ہوتی ہیں جی. لہذا ایک قسم کی اپنا تقدس جو ہے تو وہ قائم ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے عام لوگوں سے زیادہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں وجہ باتنی نہیں رضائے لگی میں منی اللہ نے بھی لکھا اس بات کو کوئی دوسرے بزرگ ہیں پہلے بزرگوں میں سے انہوں نے بھی لکھا اس, کو اس بات کو کہ میں علماء کی اور لوگوں کے بارے میں گواہی اور شہادت اور تبصرہ اس کو مانتا ہوں لیکن اپنے میں دوسرے کے بارے میں ان کے تبصرے کو نہیں مانتا ہوں ایسے ہی لکھا بزرگ ایسے لکھا ہے لکھا, لکھا ہوا ہے کوئی دوسرے بزرگ سے پہلے ان کو استادوں میں سے ہیں کوئی کسی کا نام لیں گے جی؟ نہ اور کوئی نام ہے تو سفیہ میں سے ہیں دوسرا بڑا اچھا نام ہے بڑا خوبصورت نام ہے حدیث کراوی بھی ہیں اور عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی غور یہی یہی ہے امام رحمۃ اللہ علیہ کے یہی کال ہے کہ میں علماء کا اور لوگوں کے بارے میں رائے کا تبصرہ کو مانتا ہوں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں نہیں مانتا کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بڑے حاسد ہوتے ہیں اگر آپ مجھ سے آ کر کہیں کہ اللہ نے آزمین تو آج عید کے دن آپ کو سلام ہوگی آپ یہاں آ جائیں آپ یہاں آ جائیں بات میں ماں ہو جانا چاہیے بارے میں شاہ رحمۃ اللہ علیہ خاندان کا واقعہ ہے کہ درد کرنے کے لیے بیٹھا برف دار شاہ صاحب خود بیٹھے یا کوئی واقعہ کسی کو والا یاد ہوگا انہوں نے آدمی سے کہا کہ پانی لے آؤ گھر پر پیغام بھیجا کہ انہوں نے درخت کے دوران پانی پانی مانگا ہے گھر والوں نے کہا ان راجو آج ہمارے گھر سے لمب نکل گیا سننے والوں نے کہا کہ نے کہا کہ ہمارے برخدار کو درخت کے دوران پیاس کا احساس ہوا ہے تو شدت غصہ سے اور اس کے لیے سرکہ کا گلاس بھرا ہوا بیٹا آدمی لے کر گیا اور درد شروع کر چکے تھے گلاس دیا اور لے کر پی لیا کوئی بولے نہیں درد جاری رہا پانی پی لیا واپس آ کر پوچھا کہ پی لیا کہ پی لو کو بولا تو نہیں گا بولا نہیں گا ہم اللہ کہ ہمارے گھر سے نہیں نکلا ہے بعض تحقیقات کی ہیں کہ درست کے دوران پانی کیوں مانگا اس نے اس کو پانی کا رہا ہے جب کال اللہ کال اللہ شروع کر دیا اس نے اس کو پانی کا حوصلہ تو بتایا کہ وہ درد شروع کرنے سے پہلے انہوں نے پانی مانگا تھا اور جب سرکہ لے کر گیا سرکہ گلاس تو شروع کر چکے تھے تو ان کو پتا نہیں چلا کہ پانی پی رہا ہوں سرکہ پی رہا ہوں سرکہ پی پینے سے پیاز بڑھتی ہے بتایا صاحب بڑھتی ہے سرکہ پینے سے پیاز بڑھتی ہے بزلا صاحب بڑھتی ہے آپ کے کی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں پینا مشکل ہے نا ہائی پلٹانے کے پیاس بہت بڑھتی ہے تو الحمد للہ پھر اس وقت درد شروع کر چکے تھے درد کی محبویت تھی پھر اس کے لطف گئے تھے بس سے پتہ نہیں چلا پانی پیا سرکار پیا لکھنوی رحمتہ ابھی تھی میرا شیخ لکھا ہے اچھا ماشاء اللہ ابھی تھی ہم نے پڑھی ہے کافی عرصہ پہلے پڑھی ہے اس لیے جائے تو یہ بات بھول گئی تھی اتنا اللہ مولوں کے لیے ایسی بات کو تو غصہ ان کو بہت آتا ہے کسی کو تم بالغ کہتے ہیں جو کرتے ہیں یہی تو مبالغہ ہے صحیح بات ہے کوئی بات ہے محویت پر موبیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے درجے ہیں کسی چیز کے ساتھ تعلق ہونے کے صرف خیال دھیان میں آ جانا اور دھیان پر, پر چھا جانا چھا جانا اس کے علاوہ کوئی اور چیز رہے. رہے نہیں وہ باقی رہ جائے باقی سدما ہو جائے تو خاص معاملات اس وقت ہوتے ہیں جب یہ بات ہوتی ہے ورنہ کتاب یہی ہوتی ہے پڑھ رہا ہوتا ہے دوسرا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے ترجمہ یہی ہوتا ہے اور اس میں جو ہے تو جو ساتھی جانا چاہے تو سختی پابندی میں نہیں جا سکتے ہیں وہ سنو کے مارے یہ تو مجلس احتکاب والوں کے لیے ہوتی ہے سختی نہیں ہے کسی پر اے احتکاب والوں کو تو بیٹھ ہی رہے تو اس لیے وہ پریشان نہ ہو کے اٹھیں گے تو پھر یہ باتیں کرے گا کیا عرض کر رہے ہیں جی جی جی ہاں وہ آپس میں وہ بات یہ تھی کہ مجھ سے کہنا کہ فلان روک امداد میں پچاس ہزار روپئے آج آمدنی کی ہے اتنی بکھری ہوئے کہ نفع کے حساب پچاس ہزار روپے رہے ہیں تو مجھے کوئی مقابلہ محسوس نہیں ہوگا جب آپ اگر آ کر کہے کہ آپ کے فلاں پیر بھائی کے تو دس ہزار مرید ہو گئے ان کے بیان میں تسی تاثیر تھی تو فوراً جو ہے نفس بڑھ کے ابھرے اوبر، گا بڑھ کے گا کہ وہ تو جب عدیس بیان کرتے ہیں غلطی کر لیتے ہیں اور تفسیری مضامین میں یاد نہیں ان کو بولتے ہیں تو اس میں خطا کر لیتے ہیں یہ جذب حسد ہوگا اندر سے جو اب رہے گا اور جو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ الفاظ اس کے بارے میں زبان سے بول تو اس کو مقابلہ یہاں محسوس ہوگا اس کو وہاں دکان پر محسوس نہیں ہوگا اس کو مقابلہ کیوں کہ اس کا تو میدان یہ ہے علمی میدان ہے روحانی میدان ہے تو اس کو مقابلہ یہاں محسوس ہوگا وہاں پر نہیں ہوگا بات ہم بڑی دمہدار تقریباً کر لیتے ہیں جہاں مولوی آپس میں بیٹھتے ہیں جو کارستانی ہم کرتے ہیں وہ نہیں پتہ ہے جو تفصرے جو تفصیلات یا کچھ کرتے ہیں تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ خود اپنی ذات کو کتنا فائدہ ہوا ہے کیونکہ امام ازاری رحمتہ اللہ علیہ کے ان کے بھائی احمد غزالی نے کہا کہ خود محمد غزالی ہیں دوسرے بھائی کا نام احمد غزالی تھا دونوں مدرسہ نظامیہ کے استادوں میں ہیں مدرسہ نظامیہ اس وقت میں ایسا ہے جیسا کہ اس وقت ساری دنیا اسلام کا ایک نمبر پر مدرسہ تھا اور ارمان اور چاہ ہوتی تھی کہ اس میں ہم مدرسے ہوں اور علم وزالی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سات سات ستر ستر سال کی علماء عمروں والے ارمان کرتے تھے نظمیں ان کی ہیں کہ کاش اس مرض پر میں بیٹھا ہوتا کہتے ہیں میں ستائیس سال کی عمر میں اس کا مدرسہ صدر مدرسہ ستائیس سال کی عمر ظاہر علم اتنا کمال تھا کہتے ہیں میرے بھائی جو تھے وہ اہل تصور میں تھے انہوں نے بید کر کے مجاہدات کر کے اپنی اصلاح کا کام کیا ہوا تھا اور مجھے اس کا موقع نہیں ملا ہوا تھا کہتے ہیں اس پر وہ مجھے سمجھاتے رہتے تھے اور میں ہر روز کوشش کرتا میں سوچتا رہتا کہ یہ جو علم اور یہ دربار اور اس کا اتنا بڑا عہدہ اور اتنی بڑی سیل پر گئے کہ کبھی بادشاہ وقت نے ان کے گھوڑے کی رکاب بھی پکڑی ایک مہار پکڑ کے آ گیا کہ بادشاہ چلے ان کو گھوڑے پر سوار کر کے اتنا جیلی مکامل لائن تو اس میں کہتے ہیں ایک دن میں جمعہ کو خطبہ دیا راتو صاحب نے آ کر کھڑے ہوئے تو نے کہا کب تک سنگ فساد بنا رہے گا <coughs> سنگ فساد پتھر کو کہتے ہیں جس پر تلوار کو رگڑ رگڑ کے تیز کیا جاتا ہے یعنی کب تک ویسا بنا رہے گا کہ پتھر بنا رہے اور تیری تقریروں سے تیری تحریروں سے لوگ رگڑ کھا کھا کر تیز ہو رہے ہوں وہ پتھر پتھر ہی دیتا ہے تلوار جو پاتی ہے رگڑ کھا کر تیز ہوتی ہے پتھر بے چارہ پتھر ہی رہتا ہے پتھر کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہے اپنے کو نہیں ہو رہا کی اس دن کی بات تو میرے دل میں لگی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں دربار کو چھوڑ کر نکل جاؤں گا پھر جو دن کو دربار کے کشش اور دربار کی چہل پہل شروع ہوئی تو پھر وہ راجہ مدم ہو گیا میں گھر پر آیا تو گھر پر جب آیا تو زبان بند ہو گئی بات چیت کرنے سے فارغ ہو گیا بس اس بات کا خیال ہوا کہ اب من جانے میں لامر ہو گیا ہے اب خیر نکالات نہیں کہ نکل گیا میں نکل گیا گیا کے لاکے کو چھوڑا ایک دفعہ میں نے بڑا خون کا جو کرتا پہنے ہوئے ایک مشکل میرے پاس ایک جنگل میں چل رہا تھا وہاں کوئی بڑے عالم ملے ان کو بڑا افسوس ہوا کہ بغداد کس کا مدرسہ جس میں دو سو لمحہ فارغ و تاثیر ہونے کے بعد اختلافی امور میں اور راج ترجیح میں یعنی اور تحقیق میں اور دوسرا کیا کہا کرتے ہیں آپ تخریج کہا کرتے ہیں کیا کرتے تخریج تخریج میں اور تحقیق تخریج اور جو ہے تو اختلاق کا مسئلہ تقابل دھیان اور اختلاف مذاہب یعنی اس کی تحقیقات کے دوس دو سو علماء تحقیق کے پوسٹ اس کے پاس ہوتے تھے تو دیکھیں گے تو نہ سمجھ کی باتیں ہوتی ہیں تو کیسا ہے جی ایک جملہ ہے جب لکی مروت ہم گئے تھے تو اسی پر سوال کیا تھا وہاں کے نے لکی مروت کون گیا تھا ساتھ کیا سوال کو علماء نے کیا تھا سلوک نبوت، سلوک نبوت، سلوک نبوت میں لگا ہوا انما من علماء، سب سے خوف علماء ہوتے ہیں وہ مقام اصل سلوک نبوت میں لگا ہوا یہ کوئی سارا لال لا پہ لا لگانا سلوک ہے تو کیا مدرسے میں کار اللہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز پرانا سلوک نہیں ہے تو اتنا دھوکا ہوگیا آدمی کو بھی جی. مدرسے سے نکال کر جنونوں میں دوڑا رہے ہیں کہتے ہیں اس سے بات چیت کی کچھ مداثہ وغیرہ بھی کیا کہ یہ الگ ہے کہ وہ الگ تھا کہ جو وہاں پر بغداد میں تھا کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بات نہیں کی میں ان سے جلدی علاج ہو کر چلا گیا وہاں پر ایک مولی صاحب مول صاحب نے لکھی مربت میں کہ سے جب بیس ہوئے ہیں تو انہیں ذکر ہردار مجھے پر ڈالا اس کو برداشت نہیں کر سکے بھاگ گئے وہاں اور باغ کا درخت دینا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ میری تخمیر سلوکی نبوت ہو گئی ہے اور میں اب سلوکی نبوت میں لگا ہوا ہوں اور مجھے سوکھیوں کی ضربوں کی ارن کی مجاہدوں کی, کی, کی, کی ضرورت نہیں ہے تو درد کی ان دو چار باتیں ان کی جو سنی جو تو ہیدی درد میں دے رہے تھے تو اندازہ ہوا کہ بیچارا پیدل ہے صرف توحید میں ایسے ابال گئے اور ایسے کیا سے کہتے ہیں افراد تفرید کر رہا ہے کہ جو عقائد انسٹری کے ساتھ شہر عقائد نسری کے معیار پر چڑھاؤ تو بس پر اثر ہی نہیں رہے جو تشریح میری سمجھ میں آ گئی اور اس کو میں بولنے لگ گیا تو یہ تو نہیں ہے کہ یہی یہی دین ہے اور یہی اصل ہے اور یہی بنیاد یہ تو بڑی مشکل بات ہے آداب اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیرت کی تقریر فرما رہے تھے اور مولانا غلام وداروی صاحب جلد کی صدارت فرما رہے تھے شاہ صاحب جو تقریر کو اللہ کی خطیب دن سارے ہندوستان کے خطیب مانیں گے جب تقریر کے لیے بیٹھ تھے ہیں تو مجمے کا یہ حال ہو جاتا تھا کہ مچھلی پانی میں ہے انہیں تقریر کے دوران کہا کہ اللہ نے اتنا عطا فرمایا حضیر میں اتنا عطا فرمایا اتنا عطا فرمایا کہ اللہ تبارک صعہ نے اپنے دامد رحمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خالی فرما دی جب تقریر مکمل ہوئی سداسی کے رماعت کہنے کے لیے مولانا الحمد صاحب کھڑے ہوئے سب نے فرمایا میں نے اتنا, اتنا عطا فرمایا اتنا عطا فرمایا اتنا عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنا تو کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا تاہم اللہ تبارک صعال کا دامد رحمت خالی نہیں ہوا یہ مسئلہ کی دے کرے داماد رحمت تو لامحدود ہے اگر خالی ہو گیا تو, تو محدود ہو گیا اور محدود اللہ کی صفت نہیں ہے خیر حق تو حقوق ہے ان باتوں کو ابرا نہیں محسوس کرتے شکریہ ادا کرتے ہیں شکر کیا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں متوجہ کر لیا اس بات کی طرف ہمیں کون کا عمل ہے اور کون اتنا وہ ہے معصوم علخاط ہو انبیاء علیہ ہے مسلط اسلامی اور محفوظ علی محفوظ علخط تو علی ہو اللہ ہی ہیں یہ خاصا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی ہے اور حفاظت کبھی اٹھ بھی سکتی ہے حفاظت کبھی اٹھ بھی سکتی ہے عسمت ہے وہ مستقل ہے مستقل ہے اور پھر خاتمہ نہیں ہوتا ہے اور جو ہے یہ حفاظت ہے کہ کسی وقت اٹھ سکتی ہے خیر اچھا اب حیرت ہوئی کہ ہمارے جو مدرسے والے وہاں کے تھے مسلم صاحب اور مدرسے کے انتظامیہ جن لوگوں کا مدرسہ تھا ان کا خاندانی مدرسہ تھا وہ تو پہلے فروخت تھے اور بڑے کامل لوگ تھے بڑے عجیب و غریب لوگ لیکن حیرت ہوئی کہ ان کا اکرام اکراموں کے درست میں جا کر بیٹھتے اور سلوک نبول سے مطمئن ہوئے ہوئے ہیں اور خود تو اتنی استعداد ہوتی نہیں ہے کہ اتنا ہم نے تقسیم نکات کو اور دوسری تحریروں کو اتنا سمجھ رہے ہوں گاؤں میں گیا تو گاؤں میں ہمارے ایک ملد صاحب ہیں انہوں نے ان کو کتابیں لکھنے کا شوق ایک بزرگ ہے لکشمنیا بزرگ انہوں نے زیادہ روپئے دے ان انہیں کتابیں لکھنے کا شوق اور کو بڑا اس بار کا دکھ ہوتا ہے میرے بارے میں کہ پشاور میں گیا اتنا لذاف کا رہنا سیکھا ہی نہیں ہے تو تو سیکھا ہے؟ ہے. ہے، ہے. اس نے کیا تصور سیکھا ہے نہ لطیفہ ہے کل ہلتا ہے نفس ہلتا ہے نہ وہ ہلتا ہے تو اس نے کیا تصور سیکھا ہے تو کتاب ضرور لکھتے ہیں پھر مجھے بھیجا کرتے ہیں اس میں لکھا کرتے ہیں کہ اس کی ایک تو آپ فرما دیں تاکہ اس کو پڑھے گا سی کا اس کو پتہ چلے تو کہتے ہیں. اس بار گیا پھر کتاب دی کتاب نے بھیجی تو ویسے میں نے کھولا سامنے الحص الکلم طیب ہو والا مل صالح فو یہ آئے تعیم السد الکلم طیب چڑھتے ہیں اسی کی طرح کل مات پاک والر فو اور نیک عمل جو ہے یہ ان کو رفت اور بلندی دیا تو چڑھاتا ہے تو میں تو شی لکھی ہوئی تھی کہ ہمارے سالے آتا تھا بہت مبارک ہیں لیکن جب جگہ اذکار یاد اس کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان میں قوت پیدا ہوتی ہے کہ اوپر چڑھتے ہیں لیکن ہم اہل تصور کے پاس جب آئے جائیں لوگ نہیں تو کوئی بات اصل نہیں ہوتی جب میں نے سے کہا میں نے کہا کتاب لاؤ تفسیر معرف لاؤ یا تفصیل عثمانی لاؤ جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ ترجمۂ اس نہیں ہے کلے مار چڑھاتے نہیں ہیں بلکہ یہاں کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ زبانی جو زبانی جو کوششیں ہیں وہ تب جو ہے باراور ہوتی ہے جب اس کے بعد امال بھی درست ہو جائیں تو درست امال سے روح قوت پیدا کرتے ہیں خود بھی اوپر چڑھتے ہیں کلے مار کو چڑھاتے ہیں تو انہوں نے جو پڑھا انہوں, انہوں نے کہا اسی طرح لکھا جیسا تم کہتے ہو تو دیکھے اب انہوں نے ماننے کو ارٹ کر دیا ہے وجہ یہ ہے کہ جس تفسیر کو جس کوشش کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے وہ مدرسے میں دہرائے مدرسے میں تفصیل مکمل ہونے سے اور جلا جائے مکمل ہونے سے نہیں ہوا ہوتا ان میں سال ہر سال کوشش کی ضرورت ہوتی ہے مجھے باول سے مول عبدالغنی صاحب ہے ان دو کتابوں کی طرف سے آج آیا کہ نہیں آئے قاضی صاحب قابل صاحب دو کتاب بھیجی اس کا لکھا ہوا تھا حضرت شمسداک عرفانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے درس دست حضیر بیجی پھر لکھا ہوا تھا کہ میں کافی عرصہ ان کے درس میں شامل رہا تو ان کے دنیا سے وفات پانے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ ان کے جو علوم تھے تعلیمات تھیں ان کو میں جمع کر لوں اور جمع کرنے کے بعد جو ہے تو اس کو میں شائع کر دوں تاکہ ان کے علوم محفوظ ہو جائیں اور مجھ سے پہلے ڈاکٹر سیار صاحب نے کتاب پڑھ لی یہاں پر آیا جمعے کی میں تقریر کر رہا تھا تو اس میں کیا بات تھی صاحب کو یاد آئی منالا شریدا تزن بلائے بللہ بعد آگ پتھرا کے آگے ان کو کلیجے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب خیالات ان کو آنے لگے تو وہ اس میں کہا کہ صحابہ کرام جیسے ول الاعظم اتنی ہمت والی اور شخصیات کہ غرب خندق کا اتنا بوجھ اتنا خوف اتنا ٹینشن آیا ہے کہ آنکھوں کا پتھرانا اور کلیجے کا منہ کھانا اتنا پریشان اتنا خوف میں ہونا اس سے آدمی کا موالہ کرتے ہیں نیچے کرتے ہوئے باہر نکلتا ہے کہتے کڈیجوں کے منہجا منہ کو آنے لگنا اردو میں ہے کلب کا خنجرہ تک آواز تک چڑھنا یا ڈاکٹر سیاد صاحب کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ ممبر سے لائے بول لی انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو کے بارے میں نہیں کہ ہمیں کیا پتا پر کافی عرصہ پہلے کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور اس پہ یہ بات ذہن میں باقی رہ گئی یاد رہ گئی تھی اس کو بول لیا تھا غلطی ہوئی تو اس کو دیکھ لیں گے میں نے کہا آپ نے کہا کہاں سے آپ کو یاد پڑتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم فوانی صاحب کہتے ہیں سر یہ منافقین کی بات ہے اور کو آپ کو دو آئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ افانی صاحب کی بات کے سامنے ہماری کیا بات ہے اس نے جو بات کی ہوئی، بارال کو جب وہ ٹھیک ہوگی بہرحال مجھے دکھایا نا وہ کتاب لا کر دکھایا تو اوپر مضمون ان کا بیان ہوا ہوا تھا شکر ہے کہ عبدالغنی صاحب اتنا سمجھدار تھا آگے انہوں نے کوئی ایک پیراگراف تبصرہ لکھ کر دیا آگے عبدالغنی لکھا ہوا تھا میں نے کہا تفسیر بارش قرآن لاؤ یا تفسیر عثمانی جو بھی سامنے ہو نے پڑھا اس میں سے تو ایسے ہی لکھا ہوا تھا کہ صاحب کرام کہا ایسے حال ہوا ہے ایک ایسا خوف و راز تھا وہ درجے میں خیالات کے درجے میں کامل آدمی کو بھی بات آ سکتی ہے اس طرح کے خیالات آ سکتے ہیں اب یہ ایک پکا ہوتا ہے اس پر اس کا عمل نہیں ہوتا ہے اس کو مانتا بھی نہیں لیکن خیالات آ سکتے ہیں تو رہے گا ڈاکٹر صاحب یہ افغانی صاحب کی بات نہیں ہے یہ اب صاحب کی بات ہے جیسے بات کا دعویٰ ہے کچھ اگر رہا ہے وہ ان کے علوم کو اس نے سنا ہوا ہے اس کو آگے شاد کرنے کے لیے کر رہا ہے لیکن اس میں تبدیل کیوں کب آپ آدمی سمجھے گا کہ ان کا خاص اگر دے. ان کا خیال ہو کہ افغانی صاحب کا مجھے مضمون ہے تو افغانی صاحب کا مضمون نہیں شاگرد کا مضمون ہے میں نعمان صاحب سے کہا کہ کتابیں لکھتے ہوئے اس کتاب شائع کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ کیا کا تیس سال اگر مولانا صاحب کی باتوں کو سننے کا اور اس کا زبان یاد رکھنے کی توفیق وفضلی تعلیٰ مجھے ہوئی ہے تم لوگوں نے جن بہنوں کو لکھا ہوا ہے تو کتابوں پر کاغذ ہے وہ مجھے یاد ہے اور مجھے ایسے یاد نہیں صرف ان کے الفاظ یاد ہوئی ہے جس جذبے اور جس حال کے ساتھ ان کو مولانا شاہ نے بولا ہوا ہے اس حال کے ساتھ مجھے یاد ہے تو اس دیئے اس لیے پکا کر کے لکھنا ہوتا ہے بڑا خیر جی بات کیا تھی جی ہاں سبحان اللہ جی. خیر وہ پھر میں خواب نے کہا میں نے کہا آپ کے یہ جو ہیں مولوی صاحب ہیں جن کو نکش بندیوں میں اجازت ہو گئی ہے یہ بات ان سے کہہ دینا اور ان سے اس بات کو بھی کہہ دینا کہ کتاب میں بہت تراش خراش کی ضرورت ہے بہت چھانٹ چھٹک کی تراش خراش کی ضرورت ہے اس لیے ازر مایا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب پس تقریر کے بارے میں وہ کسی کے ساتھ روح رعایت نہیں فرماتے تھے کرگو ہے کہ ہمارے مفتی صاحب جو ہیں مختار الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کتاب دی اور کتاب ان کو کافی دنوں نے تقریر نہیں لکھی پھر جو تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بہت بڑی ذمہ ہوتی ہے اس لیے میں کتاب کو پوری طرح پڑھوں گا تب میں تقریر لکھوں گا کتاب پڑھنے کے بعد تقریر ایک پیراگراف نے لکھی لیکن وہ ایک اقتباس جو ہے تقریر کا وہ پورا میری کتاب پر بھاری ہے کتنا عرصہ ترقی کی لکھا وہ ایک اقتباس جو ہے اسے آپ لوگ پیراگراف کہتے ہیں ایک اقتباس میری کتاب پر بھاری ہے تو اب کتاب آگے جا رہی ہے اس سے آگے بات پھیلے گی ہمارے کراچی والے جو ہیں کراچی والے گئی ہوئی کتاب پر تبصرہ لکھتے ہیں لیکن اندمی مقرر کیے ہوئے ہیں آدمی اس کو پڑھتا ہے زبرتا آخر اور پڑھنے کے بعد اگر بڑے ہمارے علماء مائیکرام کو ترکی عثمانی صاحب کو باقی اظہار کو پڑھنے کا اگر موقع نہیں ملتا تو وہ ان باتوں کو نشاندہی کر کے پھر ان کو دکھاتا ہے جی مفتی صاحب ان اس کے نیچے خط لگا کر ان کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد تبصرہ تقریر لکھتے ہیں اس لیے ہم نے جو, جو تعریف لکھی ہے ان کو بھیجی ہے اس لیے بھیجی ہے کہ جہاں پر بھی وہ سی غلطی کوتائی کے نشاندہی کریں گے فوراً ہم اس کو دش کریں گے کیونکہ کتاب اس نے آگے چلنا ہے بعض ذرا کتاب بند رہ گئی سو سال کے بعد کسی آدمی نے کسی گودام وغیرہ نکالی نکل آئی اور سو سال بعد آدمی کو فائدہ ہو گیا یا نقصان ہو گیا جو غلطی آپ نے کی ہے اس کی غلطی اس کو غلطی پر پڑ گیا آدمی ہاں جی جواب جو آپ نے کیا ہے فائدے کی بات اس کو فائدہ ہو گیا ہوتی ہے خیر باب وزار رحمتہ اللہ کہتے ہیں کہ یا تو کیا میں ایک بار کہتے ہیں ایک مسجد میری رات آ گئی مسافر کے طور پر میں کونے میں بیٹھے ہوئے ہوں استاد شاگرد کو کتاب پڑھا رہا ہے شاگرد جو ہے تو وہ اعتراض کرتا ہے استاد جواب دیتا ہے اس پر زبردست بات استاد بھی بہت قابل ہے شاگرد بھی بہت قابل ہے خوب ان بات ہو رہی ہے تو اس پر آخر جو ہے وہ شاگرد زیرنی اور آسات استاد نے کہا کہ یہ جو میں نے قول سنایا امام غزالی کا قول ہے امام غزالی کا شاگرد نے کہا بس ٹھیک ہے جی میں بات مانتی تو شاگرد نے مزید بات نہیں کی پھر میں وہاں سن رہا ہوں وہ میں نے کہا اس بستی میں ہمارے علاج اس بستی میں نہیں ہوگا کیونکہ یہاں بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ غزالی پھر وہاں سے بھی گئے آخر مدمش میں مسجد کے خادم کے طور پر رہے ہیں ایک آدمی کے لیٹنے کا مینارے میں میں کمرہ ملا ہوا تھا کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ وہاں لے کر پھر جب مجاہجہ کیا ہے وہاں لے کر جب کوشش کی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کا فضل ہوا نے لکھا ہے کہ میں بیمار تھا اور حکیم آتے تھے میرا معائنہ کرتے تھے اب شاہی دربار کے سب سے بڑے آرن شاہی وکیم آتے معائنہ کرتے کہتے نہ تشویش کر سکتے تھے اور نہ میرا علاج ہو رہا تھا تو کہتے ہیں اصل میں میری بیماری کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی میری بیماری حیرت تھی کنفیوژن اسلم کو پڑا ہوا تھا اس کی تشریح تصبیق اس, اس تعلیم کی تعمیل نہیں. عمل اس چیز میں میں الجھا ہوا تھا اور اس حیرت نے اس کنفیوژن نے مجھے بیمار ڈالا کھلنا جسمانی بیماری, بیماری کوئی نہیں پھر جو اللہ نے فضل فرمایا قلب ہوا روشن علوم کی ہوئی بارش پھر آپ نے علوم لکھی ہے احیارعلوم بغیر کتابوں کی مدد کے لکھی گئی ہے میں والے سنا ہے کسی کو یاد ہوگا اس بار کوئی کتابیں کوئی لائبریری کچھ بھی پاس نہیں تھا کیونکہ فکیری کا دو دورہ تھا مسافری کی ادب تھی ایک ہمارے امزاض العلوم کے ایک فار و تاثیر دورے کے طالب علم تھے ایک ہمارے جو محتم میں عزی درمان صاحب ان, کی ان کے بیٹے کی شادی تھی اس میں ملاقات ان کی ہو گئی علمگیر صاحب نے کہا یہ امزاج العلوم کے طالب علم ہیں تو ہم بھی وہ فالتو قسم کی سوچیں ماری بھی ہوتی ہیں ہم نے کہا چلو ایک جملہ ہم بھی کہہ دیں ہو سکتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو جائے <تصفيق> میں نے کہا علوم پڑھ لینا جیسا وہ غیر مقدموں پر اثرات آتے ہیں نا کرختگی کے غیر مقدموں میں مطلب بیسٹ ہم پہچان لیتے ہیں ان کے چہرے پر کرختگی ہوتی ہے, کرختگی کا کیا ہوتا ہے جی صاحب کرختگی کا کیا مانا ہے جی؟ پختوں کے سوئی سختی پورفظ ہوتا ہے اس کا نئے دی مونگ حدیث آ کسانوں کی تکری ان کے بولے سر نے بتایا کہ ہم ادیش تو ان, ان لوگوں سے بن لیا کرتے جن کے بیانوں میں لوگ لوٹ پوٹ اور اوڑھے ہوتے تھے اور تڑپ رہے ہوتے تھے چیخ و پکار کر رہے ہوتے تھے صوفیوں کو تو مشق ہوتی ہے لوگوں کو لوٹ پوٹ کرنے کی رلانے کی اور تٹرکے کرانے کی تو میں نے کہا غلط, مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے غلط جگہ جملہ پھینک دیا ماشاء اللہ اور میرے بھائی حیالوم حدیث لینے کے لئے تو نہیں حدیث لینے کے تو بخاری مسلم ہیں. نا تو باقی کتابیں عظرت عاجیب رضل ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر پورا ایک تبصرہ ابلاد المشتاق میں حضرت عظرتانحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے اور جن جن مرفوظ کو حدیث کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے تو اس میں انہوں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے اور آگے انہوں نے لکھا روایت بلمانا ہے اس پر دوسری آدیش پیش کی ہوئی تخلیف کی اب آج ماد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں گزرے ہیں تو انگریزوں نے مدارس کو کتابوں کے ناپید کیا ہوا تھا جو کتابیں آپ کے بعد ابھی پڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری آپ کو مل رہی ہیں یہ کہاں اس وقت تب چلتا ہے سالمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے ادوم جو بیان ہوئے ہوئے ہیں یہ بغیر انہوں کتابوں کے بیان کیے ہیں چلو جو بنیادی تفسیر کا اور حدیث کا علم ان کا تھا اور جو اصول فقہ کی تربیت ان کی اساتذہ کی طرف سے اس زمانے میں اتنی کتابیں نہیں تھی شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ افسوس الوداع و نہای اگر میرے پاس ہوتی تو سیرت النبی میں وہ جو ہے تو میرا معیار اور میری قوت بہت زیادہ ہو چکی ہے شبلی نعمانی کے خلاف تحقیقی کام کرنے والے آدمی کے پاس الوداع و نہای نہیں تھی. اب جب چاہے وہ گلی گلی میں البتہ و نہایے پڑی ہوئی ترجمہ اردو میں ہوئے پڑی ہوئی سرفراز صاحب نے ہمیں بتایا اور میں یہ تھی کیوں کہ یہ مشاجرات صاحبہ پر میں نے ایک تربیتی مجلس میں ایک بیان آ تھا وہ رسالے میں شائع کیا رسالے میں ہمارے چھوٹے لاہور کے مدرسے والے اور باقی سفارت ہیں نہ پڑھتے ہیں رسالے کو نہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں نہ کوئی ہمیں سلائی کو. مشورہ دیکھتے ہیں للگت صاحب نے کہا کہ آپ نے مضمون کو غلط بیان کیا ہے تو کتاب لانی پڑی پھر مجھے بتایا وہ نیا اس کو پڑھا میں نے تفصیل سے وہ تصویر کر کے اس مضمون کو دوبارہ لکھا میں نے چایا کیا سر تو سر میں نے ساتھی سے کہا ترجمہ تو بتایا وہ نیا کا ہوا ہے لیکن ترجمہ ہونا نہیں چاہیے سر بھی میری ٹھیک تھی اتنی مشکل لگتی پیش وہ نازک باتیں اس میں کہ عام گلی پوچھے کہ آدمی کے ہاتھ میں آ جائیں کے کے پروفیسر کے ہاتھ میں جائیں خود ہی پڑھ لے تو کھڑے میں جا کر گرنا ہے نہیں اور ماشاءاللہ انگریزی کے پروفیسر کو مل گئی اردو کے پروفیسر کو مل گئی تو اس نے طرف فنون بنا کر چھوڑ دینا روشنخاری تو بچاروں کے پاس ہوتی ہے علمی بنیاد نہیں ہوتی ہے ہم پروفیسروں کی علمی بنیاد نہیں ہوتی روشن روشنخاری ہمارے پاس ہوتی ہے لہٰذا جس چیز کو پڑھ لیتے اپنی کر لیتے ہیں ہمارے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جی, میں کسی سے ملا اسی انگریزی کے پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں دیکھو نا عدیث دسویں ایسا دن پر بھی اگر عمل کر لیا ایک زمانے میں تو نجات ہو جائے گی تو جن کی ساری نمازوں میں دو رکاس بھی اگر ہو جائیں تو آج کل تو مسئلہ بنتا ہے ماشاءاللہ دسویں سے وہ تو کیفیت دس گنا کا تذکرہ ہے کمیت کرنی ہے کہ پانچ نمازوں میں سے دس تازی نماز کافی ہے صبح کے دو فرض کافی ہوگا دو فرض جو پڑھ لیتا ہو وہ جس حال کے ساتھ صاب اکرام نے عمل کیا ہے اس کا تو احسان ورنہ بنیادی فرائض نے تو کمی کو صحیح تو نہیں ہے اس میں تو کمی نہیں ہو سکتی خیال طالب علم کو میں نے غلط بات کہہ دی یہ ہے کہوں گا مکانی صاحب آئے ہوئے تقریر کرنے کے لیے انہوں نے کوئی جملہ بولا عربی کا لیکن خیال ہو دوبارہ پوچھوں سے نہ پوچھ نہیں سکا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ باسی اور کی زبانی بھی آپ دستوں کہہ رہے تھے کہ چٹان رسالہ آتا تھا تو چٹان رسالے میں ایک برسا بریلی فرقہ واریت کے بڑے تبصرے اس نے ایک زمانے میں کی ہیں تو بڑا زمانے میں اس کی شہرت ہوگی بکری بھی ضرورت صحافیوں کو تو اب رسالے کو بیچنا ہوتا ہے تو یہ مضمون کا بڑا اچھا تھا بریلی جو بندی اختلافات کا تو کہتے اس, اس کے مدرسے کے مودی بڑے پڑھتے تھے کہ میں ہی پڑھ رہا تھا چٹان پڑھ رہا تھا چٹان تھا. تو میں پڑھ رہا تھا تو ان کے استاد تھے کاجی عبدالکریم صاحب کلاشیخالم کے محتمے قاضی صاحب نے دیکھا انہیں بڑا غصہ کیا انہوں نے لائبریری اپنی الماری دکھائی اس نے کہا کہ برا بلا بھی کہا انہوں نے کہا دا علم وخلا چٹان دے داغر دے کہ کیا علوم دو وہ چورم لیا وہ یہ پہاڑ اتنی اس کی ہے میرے کو جملہ پتہ نہیں بڑا خوبصورت جملہ تھا عربی کا جملہ تھا فلانی چیز کو گروی رکھتے لیکن علوم تیرے پاس ضرور ہو بڑا خوبصورت جملہ تھا دوبارہ میں سے کیا جملہ ہے کہ حیا علوم تمہارے پاس ہونی چاہیے کھانا گرنی ہے بولیے کے پاس کھانا نہیں ہے تو نہ ہو لیکن حیام ہو اگر سیلفیوں نے اور غیر مقدموں نے اور ان کے تصر میں آ کر جو باقی اپنے پرند کا نام لگا کر لگا رہے ہیں ان کے تصر کے نیچے بہت خلاف احڈا علوم کے نام نے کیا ہے مذاق اڑانا ہو اور دور کے اس دور کے بعض علماء نے مخالفت کی تھی کیونکہ میں اگر مولوی ہوں تو دوسری مولوی کی میں اگر سو باتیں کہی ہوئی ہیں تو اس میں ننانوے باتیں جو اس نے بہت اعلیٰ کے تعلق کی کی ہوئی وہ تو مجھے ظاہر نہیں آئیں گی ایس جگہ جو زبر زبردست کی غلطی کی ہوئی وہ میرے سامنے ہوگا وہ کر لو لگا جائے گا غلطی وہ کریں اس پتہ ہوتا میں کہہ دوں فائل پہ میں بھول فائل تو کیا بات تھی یہ اس میں انہوں نے کیا تھا تو ان کو حضرت رضی اللہ خلیل کی زیارت ہوئی اور کوڑے سے مارا حضرت حضر ادل اور صبح جب اٹھے تو ان کے بدن پر نشان تھے تو کے یہ کرتے سبحان اللہ سچ بات ہے بعض علما بعض احمد ہیں بعض بڑی بڑی شخصیات ہیں یہ علماء کو پتہ ہے کہتے ہیں فلاں بہت بڑی شخصیات ہیں لیکن کچھ ان کے تفردات ہیں تفراد ہاں جی تفراد کہتے ہیں نا کہ احمد اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت نے کچھ تفرادات ہیں تفرادات ہی. ان باتوں کو کہتے ہیں جو انہوں نے جمع سے ہٹ کر کی ہوئی ہیں اور نہیں ہے ان کو مانا نہیں ہے امت نے ان پر نہیں چلے ہیں اور ان میں ان کی رائے کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے لیکن بہ ہما ان کی شخصیت جو ہے اس کی قرضانی کی ہے جی؟ کہ اس میں ان کو اتنے بڑے بڑے کرنا سو میں سونے پچانوے اتنے بڑے بڑے کرنا کیے ہوئے ہیں تو پانچ باتیں ان کی ایسی ہیں کہ جو اگر تفردات ہیں تو اس کو اس کو क्या किया نے کیا کیا ہے جسے بشی کیا نا باقی ان کی باتوں کو لیا ہے کہتے ہیں کہ یہ پولیسا کا بیٹا باہر کیوں پھر مدلہ صاحب اس کو جا کر پوچھ کر آؤ جی کہ کیوں بائیک تھر رہا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہوئی بائز مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں خیر ہوا ہے میں نے کہا اب کیا کرے یہ کیا کریں خیر ملزیر کے اثرات ہیں کیا اب آدمی کہاں سے چلائے مدرسوں کو چلانا ہے آخر موجود. اور بعد میں ایک دن ساتھی نے آ کر کہا کہ دو مہینوں سے تنخواہ نہیں کی اور مدرسے کو بند کر دیا خیر پر کوئی فکر کی ادھر ادھر کہا کہ کم از کم جو ہمارے اور نے جو بن کے جو باتیں ان کے خلاف نا بولا کریں اس سے بے ہی ہو جاتی ہے اس کا کیا آتے ہیں بات کیا تھی اس سے پہلے جی ہاں کوڑے لگ ریکھا کرنے کو اندازہ ہوا کیس میں یہ اچھا جی لیکن اجی آدمی آج اپنے ساری چیزوں کو اس طریقے سے مرتب منظم رکھا کرے کہ اس وقت نہ اٹھا کرے نہیں جی؟ جی؟ جی تو مورچے میں جمنا ہوتا ہے ہمارے گاؤں کے ایک ریٹائرڈ کپتان تھے تو ان کا کہتے ہیں کہ گاؤں میں کسی کے ساتھ اور کیا کہتے مویشی وغیرہ سنبھالنے اور لگے ہوئے تھے اور زمیندار مویشی بہت تنگ ہوئے بھاگ کر فوجیں برتی ہو گئے انگریزوں کی فوج میں کپتان تھے جی اور اتنی پینشن اور پتنی سونے کا تمغا اور کیا کیا چیزیں تھیں تھوڑی سی جائیداد جو والدین کے تھے اس کو سنبھالا اور اتنا بڑھایا کرا گیا تو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے آپ چھوٹے تو خیر ہمارے انہیں کہا کپتان صاحب بتا رہے تھے کہ برما کے ماض پر برما کے ماض پر نے کہا جب گر گئے ہم اس کے خلاف جنگ میں میں ہو رہی ہوں کیا جی جی کیا جی؟ جا نے جاپان جاپان کے خلاف برما کے ماض پر کہتے ہیں ہم گھیرے میں آ گئے اور کہتے ہیں اتنی پھر فائرنگ اتنی شیلنگ ہوئی ہے کہ آنکھ ہم کپتان صاحب بتا رہے تھے کہ اتنی گرد اٹھ جی، کے گرد کی وجہ سے پھر آخر آنکھیں کچھ بھی نہیں تھا <تصفح> کہتے ہم جمع رہے ہم فائرنگ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے دشمن کا حملہ پسپا کر دیا <تصفح> پسپا کرنے کے بعد پھر جب مورچے پر آئے ہمارے انگریز جن کے ملازم سے نکالا ہمیں تو ہم آندے تھے اسپتال میں لے جا کر آنکھیں صفائی کی کرتے کرتے کچھ دن کے بعد پھر روشنی بحال ہوئی گر پتنی ولدا نے سوبیدار تھا آخر انہوں نے فوراً جو ہے تو کپتان کر کے رینک دے کر ریٹائر کیا سونے کا تمغہ اور کتنی پینشن مورچے میں جمنا ہوتے مورچے میں جم نہیں سکتے آپ تو کل جو ہے تو اس کے دجال کے خلاف اور کے خلاف اور امام مہدی کے علیہ رضوان کی میت میں پھر کیسے جماؤں گی جب یہاں نہیں جم سکتے ہو ہمارا تو صوف تصور تسو اس بات کو میں آپ کو بتا دوں ایک دفعہ احتیاط کھاتا احتیاط کے باو دیکھا رات کو خواب دیکھا ہے کیا خواب دیکھے اس کا ایک دائرہ ہے دائرہ ہے تو ہمارے سارے ساتھی قبر باندھے ہوئے اس میں دوڑ رہے ہیں میں نے کہا یہی یہ وہی گوریلا تربیت ہے جو اس کی ہم کوشش کرتے ہیں تو کمر باندھ کر آخری دم تک دے آخری سانس تک کام کرنے کے لیے کھڑا ہونے کا جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے سمران اللہ تو دوسری تعبیر کی اس کی پر سامنے آئی کہ اللہ نے تو آپ ساتھیوں کرنے کی توفیق دی کمر باندھ کرنے ڈاکٹر صاحب آیا کہا ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا کہ کم ساتھیوں کے ساتھ میں اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہو اور آل بھی تھوڑے ہیں میرا خیال یہ ہو رہا ہے کہ عمرہ ہے یہ حالت سبھی گیے تھے قرض مرض لے کر سارے ساتھی اور خود دیا تو بڑا بیٹا ہاتھ خواب زیادہ ہے تو وہ کر دیا گھیر دیا بخروز کر گیا خود ہار سے بیٹھا سبحان اللہ تو جمنا ہے جی چلے آپ آخری واقعہ آپ کو سنائے ازان لیتے ہیں ازان دے دیں ازان دو جی ماشاء میں استداد مدرسے میں استاد اس کے اس بعد مدرسے میں سنعد ہونے کے بعد تو پھر محنت کرنی ہوتی ہے تو لہٰذا اس طریقے سے تو کوشش سے تفصیل کو ہونی پڑ جو دورہ تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ کے اس کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ایک دفعہ ہمارے طالب علم تھے میڈیکل کے تو مارف القرآن کا میں پڑھ کر درس دیا کرتا تھا تو انہوں نے کہیں کسی شیخ و تفصیل شیخ القرآن کا درس کیا ہوا تھا تو وہ بیٹھتے تھے تنقیدی حساب کتاب سے کہ شیخ القرآن نہ خاص نقطے کی بات اس پر گیا تھا شیخ صحدا شیخ, شیخ, شیخ بیان کھڑو کہ وہ دیکھتے کہ مارف القرآن میں ہے تو اس میں تو ایک بالش دو بالش اوپر بیان ہوتا تھا مارف القرآن کا بیان اس کے احتیاط اور اس کی نفاست ایک دو بالش سے اوپر ہوتی اس کو حیرت <سخیران> تھی اس کو پتا چلا کہ کے سے مبلغ علم تھا ایک دفعہ جب کہہ رہا تھا کہ, اس نے کہا کہ یہ جو مردے کے دفن کی کوئی بات کی ہوئی تھی تو اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ اتنی اس میں کوٹائیاں کرتے ہیں تو اس میں مفتی شفیش والے بعض جگہ نئے کوزے خریدنے کا رواج ہے اور نئے کلوں سے جب وہ دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کلوں کو توڑ دیتے ہیں میرا میں تصرف کرنا جائز نہیں فکر دادا تو ہمارے شیخ الغلام ساری جب کر رہے گزارے کو پتا چلا کہ چا... آ... کنویں میں تو پانی ہے اس مینڈک میں اچھل رہا ہوں لیکن چاروں طرف در دریا سمندر بھی ہے اور بہت کچھ بیان ہو رہا ہے پھر پتہ چلا اس کو کہ یہ تو بند کا سلسلہ تو کوئی ایک کنواں نہیں ہے. پڑا ہوا ہے تو بہت مسیح بہت آگے تک تاک پھیلا ہوا جس میں شاملی کے مارکے میں کھڑی ہوئی تاجی احمد اللہ محاجد مقی احمد اللہ کی تلوار بھی ہے مولانا قسم نظیر احمد اللہ کہتے ہیں کہ جب میں شاملی میں لڑ رہا تھا تو آخر میں اتنا بھاری بھرکم اتنا پہلوان سکھ انگریز فوجی آ گیا انگریزوں کا فوجی کہ مجھے بس تسلی ہو گئی کہ بس ان آپ شہادت ہو رہی ہے لڑنا بہت میرے بس سے باہر ہے کہتے فورن اس وقت میں بات ڈالی میں نے کہا دیکھو میں نے کہا پیچھے دیکھو کہا، پھر دیکھا میں نے ہماری تلوار آسان شہنتھا کہ نو نو. اس کے پیچھے کاسم نہ ایک ننگی تلوار لے کر کھڑا ہے بہت عملی شیر ہے جو بندی ہے بہت عملی شیز ہے سوتن بات نہیں اس کو تو اور میں کیا کہتے ہیں اللہ اس کے پیچھے آئی صاحب کیا تھا مجھے اعداد ہیں جب ناول کو مکمل کر کے ٹلنا تو ٹانگیں چھل ہوئی ہے ویسے ہمارے بزرگ گزرے ہوئے ہیں کہ تاجر کے نوافل کو مکمل کر کے اپنی چرپائی تک نہیں آ سکتا ٹانگیں ہو جاتی تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ویسے نہیں ہوا پرائز کو تو چھوڑے ہیں. نوافل میں اتنا مجاہدہ ہوا ہے پرائز کو تو اپنے سارے ایک ایک سوئی دھاگا تک کے اس کے جو آزاد ہیں اس روپئے نہیں ہوا کہ نوافل میں اتنا کھڑا ہوا ہے شل ہو گئی اس آدمی نے پہلے فرائض میں سوئی دھاگے تک کوشش کی ہوتی ہے اس جگہ نے فرائض کی تکمیل کے بغیر کوئی نقلی مجاہجاتے ہیں قربی لائی نہیں دلاتے پہلے فرائض کو اپنے پورے اصولوں کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ پوری باریکیوں کے ساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے اس کے بعد نوکری کی کوشش ہوتی اللہ <سؤال> تبار سلامت سے تو فیس کا فرمائے نماز کا وقت ہو گیا ہے ختم کرنا رہ گیا نہیں ختم پر اثر کو کریں گے اثر کو کریں گے ان شاء اللہ نماز کے بعد ساتھ ہی پہلے اعتبار کے ساتھ صبح بھی کام کیا تھا